ولیحاب حبیب السلام علیکہ نور اللہ نبی تو سنتل عیت میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے جس نے مجھ پر روزے جمعہ دو سو بار درودے پاک پڑا اس کے دو سو سال کے گناہ معاف ہوں گے سلو علی الحبیب صلی اللہ سلط محمد صلی اللہ علیہ آج جمعت المبارک جمعت الوداع کا دن ہے تو ہم سب یہ نیت کر لیتے ہیں کہ ان شاء اللہ آج ہم دو سو بار درود پاک پڑھیں گے اور پھر ہر جمعے ان اللہ اپنا معمول بنائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کفرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ میرے ہاتھ میں یہ ایک پیپر ہے ایک پرچہ ہے تو اس میں چار صفحات ہیں اور یہ بہت ہی نایاب نادر پرچہ ہے اس کی آپ زیارت کر لیجئے ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت و برکات و برکاتمالیہ کی تحریر ہے اور ہم سب کے لیے اس کے اندر بے شمار مدنی پھول ہیں تو کون کون ان مدنی پھولوں کو سنے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تبارو کا تعالیٰ ہم سب کو ان مدنی پھولوں کو سن کر سمجھ کر اپنے دل کے گلدستے میں سجانے کی توفیق تع فرمائے آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو محمد مرتعش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے بہت سے حج کیے اور ان میں سے اکثر سفر حج کسی قسم کا زیادہ راہ لیے بغیر کیے پھر مجھ پر آشکار یعنی ظاہر ہوا کہ یہ سب تو میرے نفس کا دھوکا تھا کیونکہ ایک مرتبہ میری ماں نے مجھے پانی کا گھڑا بھر کر لانے کا حکم دیا تو میرے نفس پر ان کا حکم گرا یعنی بوجھ گزرا چنانچہ میں نے سمجھ لیا کہ سفر حج میں میرے نفس نے میری موافقت فقط اپنی لذت کے لیے کی اور مجھے دھوکے میں رکھا کیونکہ اگر میرا نفس فنا ہو چکا ہوتا تو آج ایک حق شرعی پورا کرنا یعنی ماں کی اطاعت کرنا اسے یعنی نفس کو بے حد دشوار کیوں محسوس ہوتا اس حکایت کو نقل کرنے کے بعد میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت ارسا سماتے کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے کہ ہمارے بزرگان دین راہ المبین کیسی مدنی سوچ رکھتے اور کس قدر آجزی کے خوگر ہوتے تھے بازوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ عام لوگوں سے تو جھک جھک کر ملتے ہیں اور ان کے لیے بچ بچ جاتے ہیں مگر والدین بھائی بہنوں اور بال بچوں کے ساتھ ان کا رویہ جارحانہ غیر اخلاقی اور بسا اوقات سخت دل آزار ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ عوام میں عمدہ اخلاق کا مظاہرہ مقبولیت عامہ کا باعث بنتا ہے جب گھر میں حسن سلوک کرنے سے عزت و شہرت ملنے کی خاص امید نہیں ہوتی اس لیے یہ لوگ عوام میں خوب میٹھے میٹھے بنے رہتے ہیں اسی طرح جو اسلامی بھائی بعض مستحب کاموں کے لیے بڑھ چڑھ کر قربانیاں پیش کرتے ہیں مگر فرائض و واجبات کی ادائیگی میں کوتاحیاں برتتے ہیں مثلاً ماں باپ کی اطاعت بال بچوں کو شریعت کے مطابق تربیت اور خود اپنے لیے فرض علوم کے حصول میں غفلت سے کام لیتے ہیں ان کے لیے بھی اس حکایت میں عبرت کے نہایت اہم مدنی پھولیں حقیقت یہ ہے کہ جن نئے کاموں میں شہرت ملتی اور واہ واہ ہوتی ہے وہ دشوار ہونے کے باوجود بآسانی سر انجام پا جاتے ہیں کیوں کہ حب جا یعنی شہرت و عزت چاہت چاہت کے سبب ملنے والی لذت بڑی سے بڑی مشقت آسان کر دیتی ہے یاد رکھیے ہوبے جام میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے عبرت کے لیے دو فراہمی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملازا ہوں نمبر ایک اللہ از اجل کی طاعت یعنی عبادت کو بندوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کی محبت سے ملانے سے بچتے رہو کہیں تمہارے آ برباد نہ ہو جائیں نمبر دو دو بھوکے بیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی حب مال اور حب جا یعنی مال و دولت اور عزت و شہرت کی محبت مسلمان کے دین میں مچاتی ہے پھر آپ ہوبے جا کے تعلق سے احیال علوم کی جلد تین صفحہ چھ سو سولہ تا چھ سو سترہ کو سامنے رکھ کر کچھ مدنی پھول عطا فرمائے ہیں آ فرماتے ہیں حب جا اور ریا نفس کو ہلاک کرنے والے آخری امور اور باتنی مکرو فریب سے ہے اس میں علماء عبادت گزار اور آخرت کی منزل طے کرنے والے لوگ مبتلا کیے جاتے ہیں اس طرح کہ یہ حضرات بسا اوقات خوب کوششیں کر کے عبادات بجا لانے نفسانی خواہشات پر قابو پانے بلکہ شبہات سے بھی خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اپنے اعزا کو ظاہری گناحوں سے بھی بچا لیتے ہیں مگر عوام کے سامنے اپنے نیک کاموں دینی کارناموں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے کی جانے والی کاوشوں جیسا کہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا وہاں بیان تھا یہاں بیان ہے بیانات کرنے یا نعت پڑھنے کے لیے اتنی اتنی تاریخیں بک ہیں مدنی مشورے میں رات اتنے بچ گئے اور آرام نہ ملنے کی تھکن ہے اس لیے آواز بیٹھی ہوئی ہے مدنی قافلے میں سفر ہے اتنے اتنے مدنی کافلوں میں یا مدنی کاموں کے لیے فلاں فلاں شہروں ملکوں کا سفر کر چکا ہوں وغیرہ وغیرہ کے اظہار کے ذریعے اپنے نفس کی راحت کے طلبگار ہوتے ہیں اپنا علم و عمل ظاہر کر کے مخلوق کے یہاں مقبولیت اور ان کی طرف سے ہونے والی اپنی تعظیم و توقیر اور واہ اور عزت کی لذت حاصل کرتے ہیں جب مقبولیت و شہرت ملنے لگتی ہے تو ان کا نفس چاہتا ہے کہ علم و عمل لوگوں پر زیادہ سے زیادہ ظاہر ہونا چاہیے تاکہ اور بھی عزت بڑھے لہذا وہ اپنی نیکیوں علمی صلاحیتوں کے تعلق سے مخلوق کی اطلاع کے مزید راستے تلاش کرتا ہے اور خالق عزا کے جاننے پر کہ میرا رب میرے اعمال سے باخبر ہے اور مجھے اجر دینے والا ہے کناعت نہیں کرتا بلکہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ لوگ اس کی واہ اور تعریف کریں اور خالق عزا کی طرف سے حاصل ہونے والی تعریف پر کناعت نہیں کرتا نفس یہ بخوبی جانتا ہے کہ لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ فلاں بندہ نفسانی خواہشات کا تاریخ ہے شبہات سے بچتا ہے رائے خدا میں خوب پیسے خرچ کرتا ہے عبادات میں سخت مشقت برداشت کرتا ہے خوف خدا اور عشق کے مصطفیٰ میں خوب آہو جاری کرتا اور آنسو بہاتا ہے مدنی کاموں کی خوب دھومے مچاتا ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے بہت دل جلاتا ہے خوب مدنی قافلوں میں سفر کرتا کراتا ہے زب زبان آنکھ اور پیٹ کا کھفلے مدینہ لگاتا ہے روزانہ فیضان سنت کے اتنے اتنے درس دیتا ہے مدرسات المدینہ بالغان سدائے مدینہ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کا بڑا ہی پابند ہے تو ان لوگوں کی زبانوں پر اس بندے کی خوب تعریف جاری ہوگی وہ اسے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے اس کی ملاقات اور زیارت کو اپنے لیے باعث سعادت اور سرمایہ آخرت سمجھیں گے اصول برکت کے لیے مکان یا دکان پر دو قدم رکھنے چل کر دعا فرما دینے چائے پینے دعوتِ تعام قبول کرنے کی نہایت لجاجت کے ساتھ درخواستیں کریں گے اس کی رائے, اس کی رائے پر چلنے میں دو جہاں کی بلائی تفور کریں گے اسے جہاں دیکھیں گے خدمت کریں گے اور سلام پیش کریں گے اس کا جھوٹا کھانے پینے کی حص کریں گے اس کا تحفہ یا اس کے ہاتھ سے مس کی ہوئی چیز پانے میں ایک دوسرے پر سبقت کریں گے اس کی دی ہوئی چیزیں چومیں گے اس کے ہاتھ پاؤں کے بوسے لیں گے احتراما حضرت حضور یا سیدی وغیرہ القاب کے ساتھ خاشیانہ انداز اور آہستہ آہستہ آواز میں بات کریں گے ہاتھ جوڑ کر سر جا کر دعو کی التجا کریں گے مجالس میں اس کی آمد پر تادیمن کھڑے ہو جائیں گے اسے ادب کی جگہ بٹھائیں گے اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے اس سے پہلے کھانا شروع نہیں کریں گے آجزانہ انداز میں توفے اور نظرانے پیش کریں گے توازو کرتے ہوئے اس کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا مثلا خادم یا غلام ظاہر کریں گے خرید و فروخت اور معاملات میں اس سے مرتب برتیں گے اس کو چیزیں عمدہ کوالٹی اور وہ بھی سستی یا مفت دیں گے اس کے کاموں میں اس کی عزت کرتے ہوئے جھک ڈائیں گے لوگوں کے اس طرح کے عقیدت بھرے انداز سے نفس کو بہت زیادہ لذت لذت حاصل ہوتی ہے اور یہ وہ لذت ہے جو تمام خواہشات پر غالب ہے اس طرح کی عقیدت مند, مند یوں لذت کے سبب गुनाहों کا چھوڑنا اسے معمولی بات معلوم ہوتی ہے کیونکہ ہب जा के مریض کو نفس گنا کروانے کے بجائے الٹا سمجھاتا ہے کہ دیکھ گنا کرے گا تو عقیدت مند آ लेंगे پھیر لیں گے لہذا نفس کے تعاون سے موتا کے دین میں اپنا وکار برقرار رکھنے کے جذبے کے سبب عبادت پر استقامت کی شدت اس کو نرمی اور آسانی محسوس ہوتی ہے کیونکہ وہ باطنی طور پر لذتوں کی لذت اور تمام شہوتوں یعنی خواہشات سے بڑی شہوت یعنی عوام کی عقیدت سے حاصل ہونے والی لذت کا ادراک یعنی پہچان کر لیتا ہے وہ اس خوش فہمی میں پڑ جاتا ہے کہ میری زندگی اللہ تعالی کے لیے اور اس کی مرضی کے مطابق گزر رہی ہے حالانکہ اس کی زندگی اس پوشیدہ یعنی حب جا اپنی وہوہ چاہنے والی چھپی خواہش کے تحت گزرتی ہے جس کے ادراک یعنی سمجھنے سے نہایت مضبوط اخنے بھی آجز اور بے بس ہیں وہ عبادت خداوندی میں اپنے آپ کو مخلص اور خود کو اللہ تعالیٰ کے محارم یعنی حرام کردہ معاملات سے اجتناب یعنی پرہیز کرنے والا سمجھ بیٹھتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ وہ تو بندوں کے سامنے زیب و زینت اور تسنو یعنی بناوٹ کے ذریعے خوب لذت پا رہا ہے اسے جو عزت اور شہرت مل رہی ہے اس پر بڑا خوش ہے اس طرح عبادتوں اور نیک کاموں کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے اور اس کا نام منافقوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے وہ نادان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اسے اللہ کا قرب حاصل ہے میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا الہی کر اخلاص ایسا اتا یا اللہی سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد تو پیارے اور میٹھے میٹھے معتم اسلام بھائیو یہ ہر جو بھی عزت و شہرت رکھنے والے اسلامی ہوئے ان کے لیے انمول تحفہ ہے اس کو پڑھیے بار بار سمجھیے اس پر غور کیجیے اور اس کو عام کیجیے اس کو بانٹی مکتب المدینہ سے امید ہے کہ یہ مل جائے گا اس کو لے کر حاصل کر کے اس کا مطالعہ کیجیے اور ہر اس اسلامی بھائی کے ہاتھ میں اکاش کے یہ پہنچ جائے کہ جس کا کوئی نہ کوئی منصب ہے اللہ تباروں کا تعالیٰ ہمیں ان مدنی پھولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں جو عبرت کے مدنی پھول ہیں اس کو سمجھتے ہوئے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے نبیل آمین بجاہ نبی لامین صلی اللہ تعالی وسلم اجمعین تو کون کون نیت کرتا ہے اس کی انشاءاللہ اس کو مقبۃ المدینہ سے حاصل کریں گے اور اس کو بار بار بار بار بار بار, بار پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا و آخرت کی برکتیں عطا فرمائے علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے اور میٹھے میٹھے موتم اسلام بھائیو آپ سب ہم سب الحمد دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے برکتیں حاصل کر رہے ہیں لیکن ہمارے وہ اسلامی بھائی جو اس وقت ماحول سے دور ہیں ماحول کے قریب نہیں آ رہے اور ان کی زندگی فضولیات اور لغویات میں گزرتی چلی جا رہی ایکش کے وہ بھی دعوت اسلامی کے مرنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں یاد رکھیے ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارے اوپر کس چیز کا سیکھنا لازم ہے آئیے ہم امیر علیہ کی کتاب نیکی کی دعوت سے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں صدرشریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ علی فرماتے ہیں سب سے مقدم یہ ہے کہ بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں ہم ذرا اپنے اوپر بھی غور کرتے چلے جائیں اور اگر اللہ تعالی نے ہمیں اولاد سے نوازا ہے تو ہم ان کی تربیت پر بھی غور کرتے چلے جائیں تو صدر سریہ کیا فرماتے ہیں کہ سب سے مقدم یہ ہے کہ بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں کیا? ہم نے قرآ مجید پڑھ لیا درست تلفظ کے ساتھ اگر پڑھ لیا تو الحمد اللہ تعالیٰ کا شکر ہے نہیں پڑھا تو فوراً مدسۃ المدینہ بالغاہ میں شرکت کر کے اپنا قرآن درست کر لیجیے اور کیا ہمارے بچوں نے قرآن پڑھ لیا اگر پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اگر ابھی تک نہیں پڑھا تو ان کو سب سے پہلے قرآن پاک کی تعلیم دلوائیں انہیں مدرسۃ المدینہ میں داخل کروا دیں انشاءاللہ درست لفظ کے ساتھ صحیح مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھیں گے تو سب سے مقدم یہ ہے کہ بچوں کو کیا پڑھائیں قرآن مجید سب مل کے بولیں قرآن مجید پڑھائیں تو کون کون قرآن مجید پڑھائے گا بچوں کو پڑھائیں گے نا انشاءاللہ سب سے مقدم یہ ہے کہ بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں اور دین کی ضروری باتیں سکھائی جائیں دین کی ضروری باتیں سکھائی جائیں روزہ نماز طہارت بے اور اجارہ یعنی خرید و فروخت اور اجرت وغیرہ کے لین دین اور دیگر معاملات کے مسائل جن کی روزمرہ حاجت پڑتی ہے اور ناواقفی سے خلاف شرح عمل کرنے کے جرم میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی تعلیم ہو یہ سب سے کیا ہے مقدم یہ سب سے کیا ہے مقدم کتنا ہی پرمقص انداز میں آپ نے مختصر سے انداز میں خلاصہ بیان کر دیا کہ بچوں کو ہمیں کیا کیا پڑھانا چاہیے اپنی اولاد کی کس طرح تربیت کرنی چاہیے اور اگر کسی وجہ سے ہمارے والدین نے ہماری اس طرح تربیت نہیں کی تو اب ہم آکل و بالغ ہیں سمجھدار ہیں ہم اس پر غور کریں کہ صدر سریا بدر طریقہ مفتی امداد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی کی اس عبارت پر غور کریں کہ میرے والدین نے آج تک مجھے ان میں سے کیا کیا سکھایا ہے وہ ٹھیک اور جو نہیں سکھایا اس کو اب سیکھنے کی نیت کر لیں پھر دوبارہ ہم اس پر غور کرتے ہیں سب سے مقدم یہ ہے کہ بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں سبحان اللہ بچوں کو کیا پڑھائیں مل کے بولیں قرآن مجید پڑھائیں دین کی ضروری باتیں سکھائی جائیں روزہ نماز طہارت بے و اجارہ یعنی خرید و فروخت اور ادرت وغیرہ کے لین دین اور دیگر معاملات کے مسائل جن کی روزمرہ حاجت پڑتی ہے اور ناواقفی سے خلاف شرع عمل کرنے کے جرم میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی تعلیموں تو الحمد للہ سما الحمد للہ دعوت اسلامی کے مشق بار میٹھے میٹھے مدنی ماحول میں ہمیں یہ سارے مسائل اور تعلیم دی جاتی ہے الحمد للہ قرآن بھی سکھایا جاتا ہے نماز بھی سکھائی جاتی ہے روزہ بھی سکھایا جاتا ہے تہارت کے مسائل خرید و فروخت کے تجارت کے آکام سکھائے جاتے ہیں تو یہ سب سے مقدم آگے ساس مایا اگر دیکھیں کہ بچے کو علم کی طرف رجحان ہے بچے کا علم کی طرف رجحان ہے اور وہ سمجھدار ہے تو علم دین کی خدمت سے بڑھ کر کیا کام ہے تو آپ اس کو اگر بچہ سمجھدار ہے علم کی طرف اس کا رجحان ہے تو اس کو عالم دین بنائیے تو جتنے آپ کے سمجھدار اولاد ہے اس کی آپ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اگر ان کا رجحان علم کی طرف ہے اگر نہیں بھی ہے تو انشاءاللہ ہم والدین جو ہیں وہ انفرادی کوشش کر کے ان کا علم کی طرف رجحان کر دیں آسمجھدار ہو عقل مند ہو تو ہمارا اپنے بچوں پر انفرادی کوشش کریں انفرادی کوشش کر کے ان کا ذہن بنائیں کہ بیٹا آپ عالم بن جاؤ علم دین حاصل کر لو علم دین کے فضائل علم دین کی برکتیں ان کو بتائیں تاکہ ان کا ذہن بن جائے کہ ہمیں عالم بننا ہے اور اگر استطاعت نہ ہو تو تصحیح و تعلیم عقائد اور ضروری مسائل کی تعلیم کے بعد جس جائز کام میں لگائیں اختیار ہے تو یہاں پر کیا فرمایا اگر استطاعت نہ ہو تو تصحیح و تعلیم عقائد عقیدے کا علم اس کی تصحیح کروا کر اور جو ضروری مسائل اس کے اوپر سیکھنے تھے وہ سکھا کر اب آپ عالم دین نہیں منانا چاہتے آپ کے پاس طاقت نہیں ہے گھر کا خرچ چلانے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو اب آپ نے اس کی تربیت کر دی ہے اسلامی ماحول کے مطابق اب آپ اس کو کسی کام پر لگا دیں جو کام بھی کیا ہو جائز لڑکی کو بھی عقائد اور ضروری مسائل سکھانے کے بعد کسی عورت سے سلائی اور نقش و نگار وغیرہ ایسے کام سکھائیں جن کی عورتوں کو اکثر ضرورت پڑتی ہے اور کھانا پکانے اور دیگر امور خانہ داری میں اس کو سلیقے ہونے کی کوشش کریں کہ سلیقے والی عورت جس خوبی سے زندگی بسر کر سکتی ہے بد سلیقہ نہیں کر سکتی دعوت اسلامی کے شاطی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ گیارہ سو ستانوے صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد تین صفحہ 68 پر ہے امام ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مومن پر اپنی اولاد کو مومن پر اپنی اولاد کو جود یعنی سخاوت اور احسان کی تعلیم ویسی ہی واجب ہے جس طرح توحید و ایمان کی تعلیم واجب ہے کیونکہ جوت و احسان یعنی سخاوت سے دنیا کی محبت دور ہوتی ہے اور محبت دنیا ہی ہر گناہ کی جڑ ہے تو جس طرح دین کا علم سکھائیں گے جس طرح ان کو نماز روزے کا علم سکھائیں گے جس طرح ان کو قرآن سکھائیں گے اسی طرح ان کو سخاوت کا علم بھی سخاوت بھی سکھائیں ان کو احسان کرنا بھی سکھائیں تاکہ دنیا کی محبت ان کے دل سے نکل جائے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پیارے اور میٹھے میٹھے موتم اسلام بھائیو والدین کو اپنے اولاد کی تربیت کرنی ہے اگر صحیح معنوں میں اپنی اولاد کی تربیت نہ کر پائے تو اس کا نقصان کیا ہوگا آئیے وہ سنتے ہیں میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت الشافماتے ہیں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اولاد کی ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ بچپن ہی سے اچھائیوں سے پیار کریں اور برائیوں سے بیدار رہیں اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ بچہ بگڑ جائے اور بڑا ہو کر کچھ کا کچھ کر ڈالے جیسا کہ ایک خطرناک ڈاکو کو گرفتار کر لیا گیا مقدمہ چلا اس پر ڈکیتیوں اور قتل غار... قتل اور غارت گریوں کی مختلف وارداتیں ثابت ہو گئیں جن کے سبب اس... اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی جب پھانسی کا وقت قریب آیا تو اس سے اس کی آخری آرزو پوچھی گئی اس نے اپنی ماں سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی چنانچہ اس کی ماں کو بلا لیا گیا جو ہی اس نے اپنی ماں کو دیکھا ایک دم اس پر حملہ کر دیا اور نوچا نوچی مارا ماری شروع کر دی ڈیوٹی پر موجود عملے نے جوں توں زخمی ماں کو بے رحم بیٹے کے چنگل سے چھڑایا جب اس ڈاکو سے اس سفا حرکت کا سبب پوچھا گیا تو بولا مجھے پھانسی کے پھندے تک اسی ماں نے پہنچایا ہے دراصل قصہ یوں ہے کہ میں نے بچپن کے لاش عوری کے دور میں اسکول کے اندر ایک طالب علم کی پینسل چرا لی اور گھر لا کر اپنی اس ماں کو دکھائی اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس غلط کام سے نفرت دلا تھی مگر یہ صرف مسکرا کر چپ ہو رہی اس وقت مجھ میں عقل ہی کتنی تھی میں سمجھا کہ میں نے کوئی بہت ہی اچھا کارنامہ انجام دیا ہے لہذا میرا حوصلہ بڑھا میں مزید پینسلیں اور کاپیاں چرانے لگا جب بڑا ہوا تو چوری کی عادت کافی پکی ہو چکی تھی دل خوب کھل گیا تھا اور میں نے ڈکیتیاں شروع کر دیں اسی لوٹ مار کے دوران مجھ, پر مجھ سے بعض قتل کی وارداتیں بھی سرزد ہو گئیں اور میں بہت خطرناک ڈاکو بن گیا آخر پولیس ہاتھوں گرفتار ہو کر آج اپنے اس نالائک ماں کی غلط تربیت کی بدولت چند ہی لمحوں کے بعد اپنے گلے میں پھانسی کا پندا پہننے والا ہوں تو میٹھے میٹھے اسلام دیکھا آپ نے کہ بچپن کی غلط تربیت کیسا رنگ لائی ہو سکتا ہے کہ سوچے کہ ہم اپنے بچے کو چور چکار تھوڑے بنا رہے ہیں ٹھیک ہے سب ماں باپ معروف چوری یعنی باقاعدہ دوسروں کا مال چرانے کی تعلیم نہیں دیتے لیکن صرف چوری ہی کو تو برائی نہیں کہتے اور بھی تو بہت ساری برائیاں ہیں جو کوئی ماں باپ آج کل اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں مثلا جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر کم ناب تول کر مال بیچنا کیا سودی لین دین ناقص مال کو عمدہ ظاہر کر کے بیچنے کا گڑ سکھانا بیٹے کو داڑھی بڑھانے اور بیٹی کو شرعی پردہ کرنے سے روکنا کیا گناہ نہیں ہے کیا اس طرح کرنے والے معاشرے کے مہذب چور اور سفید پوش ڈاکو نہیں کہلائے جا سکتے یہ دنیا میں معذرت نظر آنے والے کیا آخرت کے معاملے میں بھی عزت ملنے کی امیدیں باندھے ہوئے ہیں خدا کی قسم اس ڈاک کو ہونے والی پھانسی کی دنیاوی تکلیف اور اس کی ماں کو پہنچنے والی لمحہ بھر کی ایذا کے مقابلے میں اولاد کو گناہوں کی تربیت دینے والوں کو ملنے کا ملنے والا عذاب کا کروڑ و حصہ کروڑ ہا کروڑ گنا سے بھی شدید اور اشد اور سخت ہوگا الامان والحفیظ ہمارے ہی معاشرے کا ایک اور عجیب و غریب دل خراش واقعہ آپ سنیے اور حیرت سے سر دنیا کے والدین کی طرف سے تو بری تربیت نہ ملنے کی صورت میں اولاد کیسے کیسے انوکھے کارنامے انجام دیتی ہے چنانچہ شہر حیدرآباد پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے کہ دو ہزار ایک سنے عیسوی میں ہمارے یہاں ایک بہت بڑے کا انتقال ہو گیا لوگ اس کے علیشان بنگلے میں جمع تھے مرحوم کا انیس سالہ بیٹا جو کہ ایک ماڈرن اسکول میں پڑھتا تھا کہیں جانے کے لیے ایک دم اجلت یعنی جلدی میں اٹھا کسی نے اجلت یعنی جلد بازی جلدی کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگا میرے والد صاحب میرے سے بہت محبت کرتے تھے میں نے سوچا کہ آخری وقت میں اپنے ہاتھوں سے ان کی کچھ خدمت کر لوں چناتے ان کی میت کو جلانے کے لیے خود لکڑیاں لے کر آؤں گا یہ سن کر لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کا بھاؤ تو مسلمان تھا پھر اس کو جلانے کے لیے لکڑیاں کیوں لینے جا رہا ہے غور کیا تو اندازہ ہوا کہ اس نادان نے غیر مسلموں کی فلموں میں لاشیں جلانے کے مناظر دیکھ لیے ہوں گے تو اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہوگی کہ جو بھی مرد آئے اس کو جلانا ہوتا ہے اس فلمیں دیکھنے کے شوقین کو یہ پتا ہی نہ ہوگا کہ مسلمانوں کو جلایا نہیں بلکہ دفنایا جاتا ہے باہر حال اس مرہوم والد کی ترفین کر دی گئی جب فلموں کے اس خوفناک منفی اثر سائڈ افیکٹ کا یہ واقعہ اس علاقے کے لوگوں کو معلوم ہوا تو انہیں بڑی عبرت ہوئی کئی نوجوانوں نے جوش میں آ کر کیبل کے تار کاٹ ڈالے کچھ عرصے تک یہی صورتحال حال رہی مگر رفتہ رفتہ نفس و شیطان غالب آئے اور کیبل پھر سے جوڑ لیے گئے سرورے دین لیجئے اپنے ناتوانوں ناتوان کی, خبر،, خبر،, خبر،, خبر, شیطا، کی دا, خبر کب تک دباتے گے میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شیر کے مانا یوں بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم کمزور غلاموں کی گناہوں سے عبادت فرمائیے گنا کے کا اگر کب جب ما پائیں گے ہمیں کب تک گناہوں میں پسائے گیارے گے پیارے اسلامی بھائیو ہمیں مرنا ہے قبر میں جانا ہے میرے سہ کے طریقے فرماتے ہیں اگر کہ جی آج آپ زندہ ہیں مگر کل یقیناً مرنا پڑے گا اگر آپ نے اپنے بیٹے کو صرف اور صرف دنیا ہی پڑھائی دولت کمانی ہی سکھائی خوب موسیقی سنائی ایک سے ایک فلم دکھائی دینی تعلیم نہ دلائی نہ انہیں سکھائی مسجد کی راہ نہ دکھلائی اس کے دل میں محبت رسول کی سما نہ جلائی مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی پیاری پیاری مبارک داڑی اس کے چہرے مبارک پر نہ سجوائی بلکہ ٹھیک ٹھاک فیشن کروایا تو یاد رکھیے نہ وہ آپ کا جنازہ پڑھ سکے گا نہ ہی آپ کے لیے صالح صاحب کرنا آئے گا مرنے کے بعد صاحب کی آپ کو بہت زیادہ عادت ہوگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مان ہے مندر کہ, مندر مندر مندر کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر ہوتا ہے اللہ عزوجل قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی, کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانن عطا فرماتا ہے اور زندوں کا ہدیہ کیا ہے دعائے مغفرت کرنا یا اللہ عزوجل ہمارے والدین کو بے حساب بخش دے اے اللہ جد ہماری ہمارے والدین کی ساری امت کی بخشش فرما آمین بجاہ نبی عمین صلی اللہ علیہ وسلم میرے شیخے طریقت امیر سنت ایک اور واقعہ نقل فرماتے ہیں آپ کہ ایک نوجوان کا بیان ہے کہ میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے نیا نیا وابستہ ہوا تھا ایک بار رات کے ابتدائی حصے میں اپنے کمرے کے اندر ہاتھ اٹھائے بسد ندامت رو رو کر اپنے گناوں سے توبہ کر رہا تھا رونے کی آواز سن کر والد صاحب گھبرا کر میرے کمرے میں آ گئے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ناواقفیت اور دوری کے باعث میری گریا اوزاری ان کی سمجھ میں نہیں آئی انہوں نے میرا بازو تھام کر مجھے کھڑا کر دیا اور پکڑ کر اپنے کمرے میں بٹھا کر ٹی وی آن کر کے کہا بالکل مولوی نہ مت بن جاؤ یہ بھی دیکھ لیا کرو میں اگرچہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے دیگر گناہوں کے ساتھ ساتھ فلموں ڈراموں گانے بازوں سے بھی تائب ہو چکا تھا مگر والد صاحب نے مجھے ٹی وی دیکھنے پر مجبور کر دیا اس وقت ٹی وی پر کوئی ڈراما چل رہا تھا بے حیا لڑکیوں کی فہوش اداؤں نے میرے جذبات میں ہی جان پیدا کرنا شروع کیا آ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے میں خوف خدا عز دل کے باعث گریا گنا تھا یعنی رو رہا جن جن تھا اور اب اب نفسانی خواہشات نے مجھ پر ایک دم غلبہ کیا موقع دے کر شیطان نے اپنا داو چلا دیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے مجھ پر غسل فرض ہو گیا اس واقعے کے بعد ایک بار پھر میں گناہوں کی دلدل میں اتر گیا ظالم معاشرے کی بے جا رسم و رواج میرے نقاب کے مقابل بہت بڑی دیوار بنے ہوئے ہیں میں شہوت کی تسکین کے لیے اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی پامال کرنے لگ گیا اور گندی حرکتوں کے باعث اب نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ شادی کے قابل نہ رہا آ, آ. مجرم کون آ. میں خود یا میرے والد صاحب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو کیسا نازک دور آ گیا ہے آج اکثر والدین سفقت نما ہلاکت شفقت بھی کر رہے ہیں لیکن در حقیقت ہلاکت میں ڈال رہے ہیں سفقت نما ہلاکت کے ذریعے اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کو تباہی کے گڑے میں جھونک رہے ہیں یہاں تک کہ اگر بچہ اب خود سدھرنا چاہتا ہے تب بھی اس کی راہیں بند کر دی جاتی ہیں اس طرح کے والدین گویا زبان حال سے یہ اعلان کرتے سنائی دے رہے ہیں کہ ہم جہنم میں اکیلے کیوں جائیں اپنی اولاد کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے اللہ ایک دور وہ تھا کہ خوف خدا عزاض رکھنے والی ماں کی رحمت بھری گود میں پلنے اور اس کے مستعفی رکھنے والے باپ کی شفقت کے سائے میں پروان چڑھنے والے مدنی منہ معاشرے میں ایسے نقوش چھوڑتے تھے کہ ان کی دل روبا ادائیں آج بھی ہمارا دل مو لیتی ہیں ایک چار سالہ حقیقی مدنی منا سید زادہ سرے بازار زاروں رو رہا تھا کسی صاحب نے آلے رسول کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر عرض کی شہزادے کیا بات ہے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو حکم فرما دیجئے ابھی حاضر کرتا ہوں یہ سن کر مدنی مننے کے رونے کی آواز اور بلند ہو گئی اور کہا چچا جان اللہ کے غذب اور اذاب جہنم کے خوف سے دل بیٹھا جا رہا ہے ان صاحب نے شفقت سے عرض کی شہزادے آپ تو بہت ہی کم سن ہیں ابھی سے اتنا خوف اطمینان رکھیے بچوں کو عذاب نہیں دیا جائے گا یہ سن کر مدنی مننے کا خوف مزید نمایاں ہو گیا روتے ہوئے بولا چچا جان میں نے دیکھا ہے کہ بڑی بڑی لکڑیاں سلگانے کے لیے ان کے ارد گرد چھپٹیاں یعنی لکڑی کی چھیلن اور چھوٹی چھوٹی چھپتیاں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں چن دی جاتی ہیں اور چھپتیاں جلدی آگ پکڑ لیتی ہیں ان کی بدولت پھر بڑی لکڑیاں بھی جل اٹھتی ہیں میں ڈرتا ہوں کہ ابو جہل اور ابو لاہب جیسے بڑے بڑے کافروں کو جہندوں میں جلانے کے لیے چھپتوں کی جگہ کہیں مجھے نہ آگ میں ڈال دیا جائے کیسا خوفی خدا تھا اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں بھی خوف عطا فرمائے ان کے صدقے ہمارے ہمیں بھی گناہوں سے نجات عطا فرمائے عذاب نار اور عذاب جہنم سے ہمیں نجات مل جائے آمین بجابی عام سلو الحبی <تصفح> <تصفح>